بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیب جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے تہو ملک السماوات والارد یحی و یمیت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 وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیت نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے وَمَا لَكُمْ مَن أنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَنَائِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ثَنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے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 شراق ملیہ تم تجری تختی گل اللہ پانی دین کی گین کہ جس دن تم مامن مردوں اور مامن عورتوں کو دیکھو گے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 اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا اور لات آرزو نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا موسید تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزک ہے کہ وہی تمہارے نائک ہے اور وہ بری جگہ ہے ألم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 ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا صلاح ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئیک ہم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم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 مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَحْدَثَ الْفُقَّارَ نَبَاتَهُ ثُمَّ يَغِيدُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ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 اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو مطاع فریب ہے سابقوا الى مغفرت من ربكم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ فضل اللہ من والله ذو الفضل بندو اپنے پروردگار کی بخش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سہ ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لبکو کو یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے میں ما کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیش تر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اطرایا نہ کرو اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بھگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا اللہ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص رو گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزا والے ہم کو سنا ہے قَذَ أَسَلناعُثُلَنابِ بَيناتِ وَأَن زَلنَّ مَهُُمُ الكِتابَ وَالمزَانَ لَكُمَ النَّاسُ بِقِسّ وَأَن زَلنَ العديدَ فِيهِ بَأْسُ شَديدُ وَمََافِرُ لِنْ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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا لَمْ آمنوا اجرهم پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسا کو بھیجا اور ان کو انجین عنایت کی